فساط بلاغت ناچ کرتی ہے کہیئے سبحان اللہ فساحت پہ بلاغت ناچ کرتی ہے ایسی یہ ہستی ہے جن پہ صدابت ناچ کرتی ہے حضرات ان کا استقبال نعر تصبیر سے کیجیے نعرے تصبیر رسالت مسلک اعلی حضرت جیسے عید میلاد النبی نعرے تصبیر السلام علیکم الفاتحہ کال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ہی ان اللہ و ملا اکتل علنبی یاسکل علیہ و تسلیمہ اللہ صلی سیدنا و شفیع عنا و حبیب نا و مولانا محمد اندنج بلکرم والارک و سلیم صلاح و سلامن علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تو والسلام موالا سید دل مسلی آلہ تاہری واصح بل وابنه الغوش العازم الجيلان محي الدين واهل بيته اجماغين اما بعض فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النظير والحمد لله غب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پر انوار میں درو شریف کا نذرانہ پیش کریں پڑھئے بلند آواز سے آواز کرواؤ صلی اللہ علیہ نبی المال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاتوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حصول نجات کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الکرم و سلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات حسب معمول ناز شریف کے دو چار شعر مجھ سے بھی سنیے میرے فا کا آسانی کوئی دوسران نہیں ہے میرے مستفا کا آسانی کوئی دوسران نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کسی انجمن میں نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئی نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئی نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئی نا نہیں ہے رض مصطفیٰ پر دل جالتا چکا رو لو رضا اس ماں تو زندگی سے کوئی واستا نہیں ہے اس مو تو زندگی سے اس مو تو زندگی سے کوئی واسطان نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئی نہیں ہے میرے شیر ان کی مد باد میرے سے समझो मुझे बेनवाना समझो मेरे पास क्या नहीं है मुझे बेनवाना समझो मुझे बेनवाना समझो میرے پاس کیا نہیں ہے اور رہے بند دگی ہوتا غرور کر گزرے کوئی راستا نئی نامدین سے گزرے سے گزرے کوئی نہیں ہے اور مجھے مانگنا ہے جو کش میں انہیں سے مانگ لوں گا مجھے مانگنا ہے جو کش میں انہیں سے مانگ لوں گا مجھے مانگنا ماں گنا ہے جو کوش میں انہیں سے مگ لوں گا مجھے سے اے روس کوئی آسرا نہیں ہے مجھے دوسروں سے اے کوئی ہے درو پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلاطوں سلامن علیہ کے حبیب اللہ لاؤڈ اسپیکر کیا آواز اور تیز کرو صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم سلاتوں سلام اللہ کے حبیب اللہ کسان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے انو تارس دقیقا دان بولے ادب کا مطلب تابان بولے وا حسنم من کلم ترقط تو عینی وا اجمل من کلم تلبین صا خلیق مبرعا من کل عیب کانکا قد خلیق کما تشاؤ ہزار بار بو سؤم دہنز مشکو گلاب ہوز نام تو گستن کمال بے ادبس حضرات میں نے کل عرض کیا تھا اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو روزہ پروگرام کے چوتھے جلسہ میں نبی کونائن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکی زندگی پر ہر طرح سے لوگ حملہ کرنے لگے اور ہر طرح سے سرکار کو ستانے میں کوئی تقیقہ باقی نہیں چھوڑتے ہیں یہاں تک کہ نبی کونائن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تمام بڑے بڑے مکہ کے سرداران کفار اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں طے کیا کہ محمد کے خلاف کوئی میٹنگ کی جائے اور ان کے خلاف میٹنگ کر کے کسی بھی طرح سے ان کی اس تحریک کو روکا جائے آقائ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا میرے سرکار کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا عقائ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد حضرت علی کے باپ ابو طالب اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد دوہری مصیبت جو سرکار پر بظاہر آئی وہ حضرت خدیجہ کا وصال فرمانا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جی طور پر گھر کے بھی سارے ماحول کو دیکھنا تھا بچے ہیں آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے خدمت اسلام ہے دشمنوں کا ایک نرغا ہے چنانچہ آقا نے دوسری شادی کی حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی انہا سے آقا کریم کے نکاح میں یعنی سرکار کو بڑا سکون حاصل ہوا گورے گھر کے نظم و نسق کو آپ نے سنبھالا نبی کونائم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ المکرما میں بڑی بیاانک میٹنگ کی جانے لگی آج فیصلہ کل میٹنگ کی جا رہی ہے دار الدوا میں اکٹھا بڑے بڑے کافر بڑے بڑے سردار ہوئے اس میں ابو جہل اس پورے میٹنگ کی سرداری کر رہا تھا یہ سارے لوگ دار الدوا میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے دار الدوا مکہ میں کہاں تھا اب بڑی آسانی سے آپ جان لیں گے جب حج کرنے کے لیے آپ جائیے تو مکتب المکرمہ میں داخلے کے لیے چورانوے دروازے تھے لیکن اس وقت چھیانوے دروازے بنائے گئے ہیں حرم شریف میں داخلے کے لیے چھیانوے دروازے ہیں ان چھیانوے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے باب دار الدوا آپ جب باب دار الدوا دیکھیں گے تو اس کے باہر آپ نکلیے وہی جگہ تھی دار الندوا جہاں سرکار کے قتل کی میٹنگ کی گئی تھی یہ سعودی حکومت نے اسی نشان پر ٹھیک باب بنوایا ہے حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور اس دروازے کا نام رکھا ہے باب ال میرے سرکار مکہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئی حرم شریف میں تو جس راستے سے آئے تھے اس راستے کا نام ہے بابل نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کی پیدائش پر آپ کے گھر سے اٹھا کر لے کر کے جس راستے سے آئے تھے اور حرم شریف میں داخل ہوئے تھے اس دروازے کا نام ہے باب النبی آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جس دروازے سے اکثر آتے جاتے تھے جس راستے سے اس کا نام ہے باب عباس مولائے کائنات اکثر و بیشتر جس راستے سے حرم شریف میں داخل ہوتے تھے اس کا نام ہے باب علی باب بنی شہبہ باب المروا یہ سارے دروازے ہیں سعودی حکومت نے بھی اپنے باپ داداؤں کے نام دروازوں کو قائم کیا ہے باب عبد المزید باپ عبد العزیز باپ شاہ فہد باپ دارالدوا اس طرح کے دروازوں کا نام رکھا ہے خیر مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے بتانی یہ ہے کہ وہی وہ دارالدوا ہے جس دارالدوا میں سرکار کے قتل کے خلاف پلان کفارا نے مکہ نے بنایا سارے لوگ اکٹھا ہو گئے جیسے یہ ہوا کہ اب بات چیت ہونا شروع ہو تب تک دروازہ بند تھا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز دی گئی کون ہے دروازے پر تو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس نے کہا انا شیخ النجدی میں شیخ نزدی ہوں یہ بخاری شریف کا لفظ ہے کسی اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے کہ کہہ کر کے گزر جاؤ کہ سبحانی صاحب اپنی طرف سے اٹھ کٹ کر کے بول کر گئے ہیں یہ اتنے بڑے مردود ہیں یہ تقریروں کو کہتے ہیں کہ سادے لوگ اٹھ کھٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے کچھ مقررین بھی ایسے ہیں مارتے ہیں ادھر لنگی ادھر لنگی یہاں گرانا وہاں گرانا آپ کیا سمجھو گے آج پانچواں جلسہ ہے مگر میں سرکار کی ہجرت تک کو نہیں بیان کر پایا ہوں آپ سنو دروازے پر کھڑا ہوا اس نے کہا آنا شیخ النجدی میں نجد کا شیخ ہوں اس لیے آئے ہو ہم بھی تمہاری میٹنگ میں آئے ہیں ابو جہل نے کہا دروازہ کھول دو دروازہ کھولا گیا تو یہ شیخ کی صورت میں تھا جا کر کے بیٹھا براجمان ہوا کہا شیخ جی کچھ پانا دانی چلے گا کچھ کہا نہیں, نہیں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کیجئے کہا ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آج محمد کے خلاف فیصلہ کن میٹنگ کر رہے ہیں کہ اسی لیے تو میں شریک ہو گیا ہوں اب مشورہ لوگ دینے لگے کسی نے کہا ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے کسی نے کہا اگر نکالو گے تو یہ دوسری جگہ جائیں گے تو اپنی ایک جمعیت بنا لیں گے ان کے ماننے والے ہو جائیں گے ان کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہوگی جیسے یہ مکہ میں اپنے ماننے والوں کو بنائے ہوئے ہی ہیں ایسے باہر یہ جائیں گے تو باہر بھی ان کے ماننے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے کسی نے کہا ایسا کرو ان کا بائی کاٹ کیا جائے بائی کاٹ کر کے کیا کرو گے تین سال تک شاب بھی تعلیم میں محسور کر کے ان کو دیکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی کا پھر کیا, کیا جائے کہاں ان کے خلاف تلوار چلائی جائے کہ اگر ان کے خلاف تلوار چلاؤ گے لڑو گے تو قبیلے قریش کے لوگ اور جو جو لوگ اسلام لائے ہیں ان سب قبیلے کے لوگ ان کی طرف سے حمایت میں نکل آئیں گے پھر کن کن سے لڑائی کرو گے کہا تب کیا, کیا جائے ابو جہل نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں کہ محمد کو قتل کیا جائے تب تک یہ شیخ جی بول پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے قتل کرنے کا مشورہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں کہ محمد کو کیسے قتل کیا جائے اے اے اے کہا کیسے قتل کیا جائے کہا ہر ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لو اور ہر نوجوان اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے محمد کے مکان پر سارے لوگ طرفہ حملہ کریں اور قتل کر دیں جب سارے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو قبیلے قریش کے لوگ سارے قبیلوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور کوئی ایک قاتل طے نہیں ہو پائے گا اس لیے کیساس بھی نہیں لیا جا سکتا ہے آخرکار بدلہ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے آخرکار وہ سب کے سب کیساس لے کر کے یعنی قتل کے بدلے میں سروچواہر مال و دولت لے کر کے ہم سے صلح کر لیں گے تب تک ابلیش نے کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے بڑا اچھا پلان ہے اب بالکل ٹھیک اسی پر آپ لوگ عمل کیجیے میٹنگ ختم ہو گئی سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے طے ہوا کہ آج رات میں محمد پر حملہ کیا جائے سارے لوگ اپنی اپنی تلواروں کو سائطل کرنے لگے سارے نوجوان پھر دار النوا کے قریب اکٹھا ہو گئے رب تالا نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا اور محبوب کو اطلاع دے دی کہ محبوب آج رات میں مکہ چھوڑ دو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا حضرت علی جب قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا علی تم آج رات میں میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے پاس فلا فلا لوگوں کی امانتیں ہیں علی ان امانتوں کو تم لے کر کے جانا واپس کر دینا اور پھر تم بعد میں چلے آنا حضرت علی کا اعتقاد ملاحظہ کیجیے حضرت علی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نبی کے بستر پر سوئیں گے یا رسول اللہ کیوں ہم سوئیں کس بنیاد پر سوئیں اگر وہ خطرہ ہمارے لیے ہو جائے تو نہیں بلکہ سرکار کا اس میں علم غائب ہے آقا اس کا مطلب جان رہے ہیں کہ میرے بستر پر علی سوئیں گے علی کا کچھ نہیں بگرے گا اور علی مجھ تک آئیں گے سرکار نے فرمایا علی ان امانتوں کو واپس کر کے تم بعد میں آ جانا حضرت علی گئے بسترے نبوت پر لیٹ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے باہر نکلے اور جیسے سرکار باہر نکلے تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلوار لے لے کر کے کاشان نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب کی تلواریں فضا میں بلند ہیں عقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مست مبارک میں مٹھی میں مٹی لیا کنکریوں کو لیا اور ان کنکریوں پر کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا ان کنکریوں کے پھینکنے کو رب تعلی نے قرآن میں بیان دیا اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ اے محبوب ان کنکریوں کو میں نے پھینکا ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر کے پھینک رہے ہیں مگر ان کنکریوں کو رب العزت اپنے محبوب کے پھیکنے کو اپنا پھیکنا قرار دے رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں پر پھیکا ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان کی نگاہوں کے سامنے سے آقا کریم ان کی تلواروں کے چھاؤں سے گزر جاتے ہیں کفار دیکھ نہیں پائے اور میرے سرکار جب باہر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کھڑے تھے آقا فرماتے ہیں ابو بک کھڑے ہو کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ اب ہجرت فرمانے والے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ میں بھی سرکار کے ساتھ میں چلوں گا چنانچہ ہر روز رات کو میں آ کر کے یہی پہرا دیا کرتا تھا اور یا رسول اللہ میں جاگا کرتا تھا کہ میرے سرکار جب بھی نکلیں گے میں اپنے آقا کے ساتھ ہو لوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر چلو آقا اور حضرت ابو بکر چلتا بڑے آبادی سے باہر نکلے سفیدہ پھیل گیا تھا لوگ سوچ رہے ہیں کہ محمد تو ہر روز سویرے سویرے نکل کر حرم میں آتے تھے لیکن آج تو یہ اٹھ ہی نہیں رہے اپنے بستر سے کچھ لوگ دیوار فاط کر کے جب مکان کے اندر گئے تو دیکھ کیا رہے ہیں یہ بسترے نبوت پر علی ہیں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نہیں लोगों ان لوگوں نے پوچھا علی تمہارے دوست محمد کہاں گئے حضرت علی نے فرمایا رب تو رب تو جانتا ہی یہ لوگ حضرت علی سے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کیے اس کے بعد واپس آ گئے اب یہ سب لوگ پریشان ہو گئے ہر ایک دوسرا دوسرے کا منہ دیکھنے لگا اور آپس میں کہنے لگے پتا لگاؤ محمد کہاں گئے ہیں سارے لوگوں کی سواریاں چاروں طرف دوڑ جاتی ہیں ہر ہر گلیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے مکہ میں تلاشا جا رہا ہے محمد کھر نکل گئے لیکن میرے سرکار آبادی سے باہر نکل گئے تھے آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آبادی سے باہر نکلے اور تھوڑی دور پہاڑیوں کے اندر چل کر کے آئے تو غار سور آج بھی پہاڑی نشانی دے رہی ہے وہ پہاڑیاں آج بھی بتا رہی ہیں عظمت مشتقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کو آقا کرن جب اس پہاڑی کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دن کا سفیدہ پھیل چک ہے اور مکہ کے بڑے بڑے کافر ہم سب کو نکالنے کے تلاش کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکل آئیں گے یا رسول اللہ اسی پہاڑی کے اندر ہم اور آپ چلائیں آقائے کریم نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں غار کو صاف کر دوں اس کے بعد آپ تشریف لے چلیں حضرت ابو بکر غار کے اندر گئے غار کو صاف کیا اس میں کئی سوراخ تھے ان سوراخوں کو ابو بکر نے بند کیا لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں رہ گیا تو آپ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس پر رکھ لیا اور ارض کیا یارسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے میرے آقا تشریف لے گئے رات بھر کے جگہ ہوئے ہیں سرکار اپنے سر اقدس کو ان کے زانوں پر رکھتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے آقا کریم سو رہے ہیں تب تک اس خار میں جس سوراخ پر حضرت ابو بکر نے اپنے انگوٹھے کو رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا وہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ سانپ حضرت موسا علیہ السلام کے دور کا تھا اور اس نے سنا تھا قوم اجنہ سے یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی ہجرت کر کے آئیں گے تو یہی ٹھہریں گے چنانچہ زیارت کے لیے وہ سانپ وہیں چلا آیا تھا چونکہ ساپوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. ایک ایک ہزار دو دو ہزار برس کی ان کی عمر ہوتی ہے. وہ ساپ اسی میں چھپا ہوا تھا آج اسے نبوت کی خوشبو ملی گئی ہے کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں چنانچہ وہ بے قرار ہوا سرکار کی زیارت کے لیے اور سرکار کی زیارت کے لیے بے قرار ہو کر کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر راستہ نہیں مل رہا ہے تب اس نے حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پر اپنا پھن مارا کئی بار. زہر کا اثر ہوا. حضرت کھول دی. ارشاد ابو بکر نے کیا حال ہے کرتے یا رسول اللہ مجھے کسی موزی جانور نے کاٹ لیا ہے نبی کون سلیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ تم اپنا انگوٹھا ہمارے قریب کرو جیسے سرکار کے قریب انگوٹھا کرتے ہیں تب تک آپ اپنا فن لے کر کے باہر نکلا آکائے کریم کی زیاد کرتا ہے پھر سراخ کے اندر چلا گیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لوہا شریف یعنی مبارک تھوک حضرت ابو بکر کے کاٹے ہوئے انگوٹھے پر لگا دیا نبی کونین کے لواب شریف کا لگنا تھا کہ زہر کا اصل زائل ہو جاتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تین دن تک غارے شور میں اللہ کے حبیب جلوہ افروز رہے ابھی درزہ کفا مکہ کے حالات کو ملاحظہ کیجئے جب کفاران مکہ نے دیکھا کہ محمد نہیں مل رہے ہیں تو آپس میں اعلان کر دیا کہ اگر محمد کو کوئی تلاش کر کے لائے گا یا پتا بتا دے تو سو اونٹ سرخ اس کو انعام میں دیے جائیں گے اس اعلان کا گوجنا تھا کہ پورے مکہ میں سرکار کی تلاش جاری ہو گئی یہ کفاران مکہ سرکار کو ڈونڈتے ڈھونڈتے غار شور پر پہنچ گئے غار شور پر جب یہ پہنچے میرے آپ جب غار سور میں داخل ہو رہے تھے اور چل رہے تھے سخت پتھروں پر تو ان پتھروں پر قدم کے نشان بن گئے حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قدم کے نشانات بن رہے ہیں پتھروں پر اگر کافروں نے دیکھ لیا ان نشانوں کو تو ہمیں پہچان لیں گے ہمارا پتہ لگا لیں گے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے پتھروں میرے قدم کے نشان کو تم چھپا لو چنانچہ نبی کا فرمان تھا کہ کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں اعلی حضرت تزیم البرکت کے والدے گرامی اس واقعہ کو اپنی کتاب تفسیر, تفسیر علم نشرہ پھر کال کلام العظہ سی علم نشرہ میں تحریر فرماتے ہیں کئی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ابھی یہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار سور میں چاہ رہے تھے تو سرکار کے پائے مبارک کے قدم کے نشانات پتھروں پر بن گئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے کب مکہ پہنچ چکے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان کافروں نے اپنے انگوٹھے کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے آقا فرماتے یا ابا بکر لنت لا لاتن ان اللہ معنی ابو بکر تم غمگین نہ ہو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہماری حفاظت فرمائے گا حضرت ابو بکر کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دن سے زیادہ مجھ کو مایوسی کسی دن نہیں ہوئی تھی جس دن کو فاران نے مکان ہے اس ترکیب سے ہم کو تلاشنا شروع کیا تھا اور بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے تھے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کی دیکھو وہاں کبوتریاں رہتی تھی کبوتریوں نے وہیں انڈا دے دیا مکڑیوں جالا تن دیا اب آکائے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے کے لیے کفار چل رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ محمد بیٹھ گئے ہوں تو میں کوئی آدمی جائے گا تو کبوتری کا یہاں انڈا رہے گا اور غار میں کوئی آدمی جائے گا تو مکڑیاں یہاں جالا تنگے گی ان کا جالا رہ جائے گا کتنے پاگل ہو اس میں کوئی نہیں ہے چلے چلو اضرت ابو کہتے ہیں ان کی ساری میرے کانوں میں آ رہی تھی آکائے کریم کا میں مقدس چہرہ دیکھ رہا تھا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شیر نشان ہی کر رہا ہے گویا حضرت بکر سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ ذہن و فکر رکھے ہوئے ہیں کہ تم حفیظ کیا ہے سب دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے سب دشمن خبیث اور تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو دروت تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو رسول <laughs> الله یہ سارے کفار ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے ہیں رب کا بچانا ذرا دیکھو رب جب بچاتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچاتا ہے رب بچاتا ہے تو کبوتریوں کے انڈے سے بچا لیتا ہے اور رب جب مارتا ہے تو نمرود جیسے سرکس کو لنگڑے مچھر سے مار دیتا ہے رب جب مارتا ہے تو فرآن کو دریا میں غرق کر دیتا ہے رب کی حفاظت بھی ذرا دیکھیے اور رب کے آتاب اور رب کے مارنے کو دیکھیے رب رب ہے قادر مطلق ہے اپنے محبوب پر کتنا مہربان ہے اللہ ابو بکر صدیق کی صاحب زادی اور آپ کے غلام دوسری جگہ سواری لے کر کے موجود تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دو سواری ہے ایک آقا کے لیے ہے ایک حضرت ابو بکر کے لیے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر عرض یا رسول اللہ ایک سواری تو آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے ہے تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر اس کی قیمت لے لو ارد کرتے یا رسول اللہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول باس اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے آپ کی صاحب زادی حضرت اصما بنت ابو بکر کھانا لے کر کے اور آپ کے غلام پہنچ گئے آپ کریم اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا کچھ زیاد راہ رکھا اور رکھنے کے بعد روانہ ہو گئے سب کے سب مکہ واپس آ گئے مکہ والوں نے انعام کہہ دیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کرے گا یا پتہ لگا کر کے آئے گا اس کو سو اوٹ سرخ انعام دیے جائیں گے چنانچے بڑے بڑے شہسوار تلاشنے لگے کہ مجھے سو اوٹ انعام میں مل جائیں گے حضرت سورا کر دی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بہت بڑے پہلوان مانے جاتے تھے اور پہاڑیوں کے راستے سے ان کو واقفیت تھی وہ ہر ہر راستے سے کو جانتے تھے थे بیش انہوں نے بھی اپنی سواری لی اور مدینہ کے راستے پر وہ چل پڑے کافی دور چلنے کے بعد سوراکہ نے دیکھا کہ وہ سوار جا رہے ہیں میرے آکا ابو بکر چلے جا رہے ہیں سوراکا نے اپنی سواری کو تیز کر دیا سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے حضرت تبو بکر نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے کوئی دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکہ کا کوئی شہ سوار ہے کوئی آدمی ہے جو ہمارے ہی تعکب میں آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں چلے جا رہے ہیں بالکل سوراخا قریب پہنچ چکے اب جب سوراخا قریب پہنچے تو پہلوان تھے سوراکا نے کمند ڈالنا چاہا کہ ڈال کر کے مند اور کسی کو پسا لوں تاکہ زمین پر گر جائیں حضرت سورا کا جیسے اپنے کمند کو سنبھالتے ہیں ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمائیے اس کی نیت اچھی نہیں ہے تب تک سرکار نے گھوم کر کے دیکھا اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یار دو خزیر اے زمین اس کو پکڑ لے نبی کا فرمان تھا کہ سوراخا کا گھوڑا ٹھہر گیا اور گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنسنے لگا سوراخا دیکھ کر کے حیران رہ گئے گھوڑے سے اتر پڑے ان کا بھی پاؤں زمین میں دھسنے لگا سوراخا نے آواز اے کریم ابن کریم ہمیں معاف کر دو اے محمد ہم آپ کو اب نہیں گرفتار کریں گے ہمیں چھوڑ دو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے آکائے کریم رحیم و کریم میرے سرکار نے دیکھا فرمایا یا اردو کی یہ زمین اس کو چھوڑ دے نبی کا فرمان تھا زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے یہی پر میں آپ سے عرض کرتا چلو کہ سیرت نبوی کے اس پہلو پر آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف تو نبی کون ہیں بظاہر دشمنوں کی شدت کی بنیاد پر مکہ جیسا عظیم اور اچھا وطن چھوڑ رہے ہیں اور دوسری جانب نبی کون ہیں نے اپنے دشمن کو زمین کو حکم دیا تو زمین اپنے اندر رہی ہے دونوں معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ تم نبی کی ہجرت کو دیکھنے کے بعد نبی کو مجبور نہ سمجھنا نبی کو مکہ چھوڑنے پر نبی کو مجبور نہ سمجھنا نبی کو مکہ سے جاتے ہوئے نبی کو مجبور نہ سمجھنا تم جب نبی کو مجبور تو سراپا کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لینا کہ نبی مجبور ہوتے تو زمین کو حکم کیسے دیتے نبی کا کہنا زمین مانے نبی کا کہنا آسمان مانے نبی کا کہنا چاند مانے نبی کا کہنا سورج مانے نبی کا کہنا ہوا مانے نبی کا کہنا فضا مانے نبی کا کہنا آبشاروں کی صدا مانے نبی کا کہنا سارے پرندوں چرند مان رہے ہیں کون نبی کا حکم نہیں مان رہا ہے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرقر کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ فرش والے تیری لو کیا جانے سوالو تری شوق کو لو کیا جانے اور جان پاؤ گے کو مکہ سے چلتے ہوئے مجبور نہ سمجھنا نبی یہ کون زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ سوراخا کے پاؤں کو پکڑ لے تو سوراخا کے پاؤں کو زمین پکڑ لیتی ہے اب سوراخا پھر کھڑے ہو کر کے سوچ رہے ہیں کہ محمد اتنے ہی طاقت والے ہوتے تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑ دیتے رات میں کیوں نکل کر کے مکہ سے چلتے معلوم ہو رہا یہ کوئی ایک ایسا واقعہ تھا جو ہو گیا لاؤ ایک بار پھر آزمائش کرو چرانچ پھر انہوں نے کمند کو اٹھایا ڈالنا چاہا حضرت اگر یا رسول اللہ پھر یہ غلط حرکت کر رہا ہے دیکھیے آقا فرماتے زمین زمین زمین پھر پھر نے لیا اب لگے میں کافی زمین کے اندر چلے جا رہے ہیں کرتے ہیں اب بچاؤ یا رسول اللہ میرے سرکار اب آپ پر حملہ نہیں کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے کوئی مانوی طاقت ضرور ہے آپ کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کی حمایت و نصرت میں ہے اب ہمیں چھوڑ دیجئے نہ تو کون ہمیں چھوڑائے گا میں معافی مانگ رہا ہوں آقا فرماتے ہیں اے تو اونٹوں کی لالچ میں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے ارے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کا سونے کا کنگن پایا جا رہا ہے اور تجھے تو میری محبت میں مرنا اور جینا ہے میری زلفوں کا سیر بن کر کے تو جیے گا میری محبت تیرا سینہ میری محبت کا مدینہ بنے گا اے سوراخا کیوں پنشتے تقدیر سے لڑ رہا ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سوراخا کبھی مان لانے والے ہیں نبی ابھی سے بتا رہے ہیں دور ساوکی میں سوراکا کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن آئے گا نبی آج ہی بشارت دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کیسا علم غیب دیکھو گے نبی نے بتا دیا سوراکا سوٹوں کی لالچ میں آیا ہے مجھے گرفتار کرنے آ, میری محبت کی گرفت میں تو آ جا تجھے کا کا سونے کا کنگن میں دے رہا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بھاری انعام دے دیا اب جب چلنے لگے تو عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے امن نامہ لکھ کر کے دے دیجئے تاکہ جب آپ مکہ میں آئے تو میرے لیے امن و امان رہے آکا فرماتے ہیں ابو بکر اس کو امن نامہ دے دو اگر ابو بکر نے امن نامہ دے دیا کسی چمڑے پر کچھ لکھ کر کے دے دی. سوراخا کے لیے امان ہے سوراخا لے کر کے چلے آئے مکہ میں کچھ دن کے بعد سوراخا خود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ اور اسلام قبول فرما لیتے ہیں میرے آقا چلے جا رہے ہیں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا راستے میں ایک خاتون تھی جن کا ایک جھوپڑا تھا اس میں چند بکریاں تھیں سرکار اور حضرت ابو بکر وہاں اترے آقا نے فرمایا اس خاتون سے معلوم کرو کیا کوئی بکری دودھ دیتی ہے کہ نہیں خاتون نے کہا کوئی بکری دودھ نہیں دے رہی ہے بلکہ ہم تو کئی روز سے فاقہ کر رہی ہیں پانی پر گزارا ہو رہا ہے بڑی غربت و افلاس کا معاملہ ہے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں یہی میرے پاس ایک بوڑھی بکری ہے اور کوئی بکری نہیں ہے آقا فرماتے ہیں اس سے دودھ نکالنے کی اجازت تم دیتی ہو انہوں نے کہا یہ بوڑھی بکری ہو گئی ہے اس کے پستان خوش ہو گئے دودھ کہاں سے آئیں گے آکا نے فرمایا تم اجازت دو دیکھو دودھ آتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے سرکار آگے بڑھے اور نبوت والا ہاتھ پھیرا تو بکری ترو تازہ ہو گئی اور وہ جگالی لینے لگی اس کا تھن دودھ سے بھر گیا آکا فرماتے لاؤ برتن لاؤ برتن دیا دودھ نکالا جا رہا ہے برتن بھر گیا دوسرا भर بھر گیا تیسرا भर بھر گیا ان کے گھر جتنے सारे تھے سارے भर کو بھر دیا آپ نے پیا حضرت ابو بکر نے پیا چل پڑے جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے سارا واقعہ بیان کیا روم میں مابد ان کو کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا ارے خاتون تم نے جانا نہیں وہی تو رحمت اللہ علیہ ہے وہی تو بشیر و نظیر ہیں وہی تو آقا ہیں جن کے لیے انقلاب بڑھتا ہے اللہ اللہ وہ میرے سرکار ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں ادھر مدینہ طیبہ والوں کو پتا چل گیا کہ نبی ہجرت فرما کر کے مدینہ آ رہے ہیں مدینہ والوں کا جو و جذبہ ذرا دیکھو مدینہ طیبہ میں چونکہ اسلام پہلے سے پہنچ چکا تھا حج کے ایام میں ایک مرتبہ چھ لوگ آئے تھے وہ اسلام قبول کر لیے تھے دوبارہ بارہ لوگ آئے اسلام قبول کر لیے اور اس کے بعد سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا وہ وہاں تبلیغ فرمانے لگے کئی لوگ اسلام قبول کر لیے مدینہ شریف میں اسلام سرکار سے پہنچنے سے پہلے پہلے, پہلے پہنچ چکا تھا مدینہ طیبہ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں آ آج آج آج آج آج آئیں گے کہ کل آئیں گے آج آئیں گے کہ کل آئیں گے تو مسلم شریف کی حدیث ہے آج یہ قوم بات بات پر حدیث کا سوال کر رہی ہے کہاں حدیث میں یہ معاملہ ہے کہاں قرآن میں یہ معاملہ ہے تم قرآن و حدیثی کو لے کر چل رہے ہو تو حدیث کا حوالہ سن اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محیود سبانی کی ورنہ میں ارض کر رہا ہوں کہ نجد کی بدما سولہ تم مسلمانوں کا ایمان نہ خراب کرو لوٹا یہ ولادت کے وقت کسی نے دن ہے مٹھائی بانٹو نبی کی پیدائش کا دن ہے, ہے, ہے جھنڈیا لگا دو نبی کی پیدائش کا دن ہے دکانیں بند کر دو تاکہ پتا چلے کہ نبی آخر کے ولادت بسادت کا دن ہے تو یہ حرام خور قوم ہم کو جیداتی کہہ رہی ہے نزد کی حرامی اولادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میں میرے سرکار جا رہے ہیں مدینہ والوں کا استقبال دیکھو مدینہ والے کیسے کر رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرد اور عورت اپنے چھتوں پر چڑھ جاتے تھے اور بچے گلیوں میں دوڑتے تھے اور بچیاں دس لے کر کے بجاتی تھی اور گیت گاتی تھی تلا بدرو نن سنیاتی اجب اللہ یہ شیر آج بھی بخاری میں موجود ہے مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے بجاتی تھی اور گاتی تھی اور بچے گلیوں میں دوڑتے تھے نعرہ لگاتے تھے تلال پدرو علینا من البائی سنی سنیات کی گھاٹیوں سے نبی ہم پر جلوہ فروغ ہونے والے ہیں مکہ سے رحمت آ رہے ہیں بشیر و نذیر آ رہے ہیں کہا یاسین آ رہے ہیں سارے بچے کھڑے رہتے تھے آپس میں خوشی مناتے مرد اور ہاتھ مکانوں کی چھتوں سے دیکھا کرتے نبی آ رہے ہیں کہ نہیں جب شام ہو جاتی تو سب اپنے گھر واپس چلے جاتے ہر روز کا یہی معاملہ تھا ہم لڑکیاں نال گھر آشی ہم کو ہے نبی کے تشری کی اللہ اللہ یہ گیت ہے ان بچیوں کا نبی آنے والے ہیں میرے سرکار مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے مقام قبا میں سرکار چودہ روز تک مقام قبا میں ٹھہرے وہیں پہلی مسجد آکا نے بنائی آج بھی اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے سب جاتے ہیں حرم شریف کے بعد مسجد نبوی کا مرتبہ ہے اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کی فضیلت حدیث میں ہے وہ مسجد قبا ہے مسجد قبا سرکار نے تعمیر کی ہے چودہ روز تک ٹھہرے رہے میرے آقا اب میرے سرکار وہاں سے چلے مدینہ طیبہ کی جانی مدینہ والے سب استقبال کر رہے ہیں لائن لگ گئی ہے آقا تشریف لا رہے ہیں اگرتے ابو بکر صدیق کی سواری آگے آگے ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بغل سے چل رہی ہے تب تک لوگ گورے ابو بکر کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا انہوں نے کہا میں نہیں ہوں نبی یہ ہیں سرکار کی طرف سارے لوگ دوڑ پڑے اب ہر کوئی خواہش کر رہا ہے نبی میرے گھر ٹھہر جائیں آقا میرے گھر ٹھہر جائیں نبی میرے کاشانے پر ٹھہر جائیں نبی کے قدم میرے وہاں پڑ جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جس انداز سے مدینہ والوں نے ہجرت کے موقع پر کیا تھا کون ایسے انداز سے استقبال کرے گا نبی کونین ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مدینہ والے استقبال کر رہے ہیں ارے سن نبی دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے استقبال کیا ہے دریاؤں میں مچھلیوں نے استقبال کیا ہے چرندوں پرند ترانے گا رہے تھے نبی آئے ہیں ہور وا ترانے گا رہے تھے نبی آئے ہیں سارے لوگ کہہ رہے تھے نبی آئے ہیں ہاں نبی کی آمد پر اگر کسی کو تکلیف تھی تو ابلیس تھا وہ چیخ رہا تھا اور پہاڑوں میں اپنے سر کو مار رہا تھا اس کی اولادوں نے پوچھا کہ بڑے کیا حال ہے ابلیس بولا حال بڑا غضب ہو گیا جس محمد کی دشمنی میں نے ازل سے کی تھی وہ مکت المکرمہ میں ہیں آمنا خاتون کے آ اقدس سے طلوع ہو گئے ہیں سردار قریش عبد کے گھر پیدا ہو گئے ہیں نبی کی آمد آمد پر جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ابلیس کو ہوئی ہے آج بھی نبی کی آمد کے دن خوشی منانے پر جس کو تکلیف ہو اپنے آپ کو ابلیسی جماعت سے شروع کیا کرے مسلمانوں کی جماعت سے تو اس کا شمار نہیں ہوگا البتہ ابلیسی جماعت سے اس کا شمار ہوگا تاجب کا, کا مقام ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جب نبی کا جنم دن آتا ہے اس جنم دن پر خوشی منانے کے لیے تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں بےمان تو کیسا کلمہ پڑھ رہا ہے نزدگی بدماش اولادا میں تمہیں سہن فکر دینا چاہتا ہوں نبی کانائن کا کلمہ پڑھ کر کے اس طرح بدماشی کر رہے ہو کبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح نجد کلمہ کلم پڑھانے سان گیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا متن باتتا جنتوی سان گیا اللہ اللہ عقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں میرے سرکار ٹھہرے کہاں درا اس کو بھی سن لو آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر شہر مدینہ ہے یہ مدینہ کب وسایا گیا تھا اس کی بھی تاریخ تاریخ میں موجود ہے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کو تبہ کہا جاتا ہے تب اول یہ بادشاہ یمن سے چلا تھا اور مکت المکرمہ کی زیارت کے لیے تھوڑا سا پانی دو مکت المکرمہ کی زیارت کے لیے آیا خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے یہ پھر واپس ہوا تو مدینہ کے راستے سے واپس ہوا اس جگہ پر جب پہنچا تبے اول تو تب اول کے ساتھ چار سو الما تھے دروش شریف پڑھو صلہ تعالی علیہ وسلم تو بے اول کے ساتھ چار سو علما تھے اس میں ساہدے کشو کرامت علماء تھے جب اس جگہ کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبین محمد رسول اللہ جلوا فروز ہوں گے تو ان علماء میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے یہی رہیں گے چار سو الماتے سب کے سب ہی ٹہر گئے توب اول نے چار سو مکانات تعمیر کروائے اور ایک مکان اس میں بڑا اچھا تعمیر کروایا جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی تحویل میں اس مکان کو دیا اور ایک خط لکھا من جانب طب اول الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس طرح سے خط کا مفہوم تھا تو بے اول کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیم کی طرف یا رسول اللہ آپ اس میرے خط کو قبول فرمائیں آپ کے لیے میں نے ایک مکان تعمیر کیا ہے آپ قبول فرمائیں یا رسول اللہ میرے آپ ہادی ہیں میرے مولا ہیں قیامت ہاں کے دن میری شفاعت کریں مجھے جنت دلائیں اس طرح کا مفہوم تھا خط کا اس خط کو عالم کے حوالہ کیا ایک ہزار برس کا عرصہ گزرا نسلن بادہ نسل وہ مکان منتقل ہوتا رہا نسلیں بدلتی رہی وہ مکان حضرت ایوب انصاری کے حصہ میں آیا وہ جگہ جس پر سرکار کا مکان بنا تھا میرے آقا نے اشار فرمایا میرے جان نشارو میری سواری کو چھوڑ دو میری سواری جہاں خود رکے گی وہی اتر جاؤں گا کیا سواری کو سرکار نے بتا دیا تھا یہی ٹھہر جا نبی کا اتنا فیض و کرم ہے کہ نبی جس سواری پر قدم رکھ دیں اس سواری کو بھی غیب کا علم حاصل ہو جائے سواری نے جان لیا کہ میرے آقا کا مکان کہاں ہے چل رہی ہے اس گلی سے اس گلی اس گلی سے اس گلی جب حضرت ایوب انصاری کا مکان آیا سواری ٹہر گئی میرے آقا اتر گئے سرکار اترے حضرت ایوب انصاری کی خوشی اللہ اکبر انتہا کو پہنچ گئی آسو خوشی کے جاری ہو گئے اچھا اب دیکھو اللہ کے حبیب تو حضرت ایوب انصاری کے گھر اترے سواری رکی میرے سرکار فرماتے لاؤ میرا خط لاؤ جو ٹبا نے دیا تھا آمد! آمد! یہ کس نے بتا دیا تھا نبی کو کہ آپ کا خط رکھا ہوا ہے نسل بادہ نسلی و خط محفوظ تھا واحب تھے ان کے پاس تھا انہوں نے لا کر کے نکال کر دے دیا یا رسول اللہ یہ افضل کا خط ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے ہیں تو اپنے مکان پر جا رہے ہیں اور نبی کون ایک ہزار برس کا خط کا مطالبہ فرما رہے ہیں میرے سرکار مدینہ میں اتر گئے مدینہ کے لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں دیکھنے آ رہے ہیں اور دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر نکل پڑتے ہیں ہمیں جانے دو جو مکہ سے نبی آئے ہیں دیکھنے جا رہا ہوں بچیاں کہتی ہیں جو مکہ سے نبی آئے ہیں ہم انہیں دیکھنے جا رہی ہیں بچے دیکھ کر کے آتے بچیاں دیکھ کر کے آتی تو وہ اپنی زبان میں کہتے ایسا انسان ہم لوگوں نے نہیں دیکھا جس کی نگاہ پڑتی وہ کلمہ پڑھ لیتا جو قریب جاتا وہ کلمہ پڑھ لیتا مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل رہا ہے مدینہ میں اسلام بڑھ رہا ہے ایک روز میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شہدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا یا رسول اللہ ہے وہ اسلام قبول کرنے دعا کر دیجئے آکا نے دعا کی اسلام قبول کر لیا یا رسول اللہ فلا کے لیے دعا کر دیجئے سرکار نے دعا کی قبول فرما لیا اللہ نے دعا کو مکہ میں ایک روز میرے آقا سے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دہیے کلبی جن کے اندر میں ان کے خاندان کے ساتھ سو افراد ہیں بڑے حسین و جمیل نوجوان ہیں ان کے لیے آپ دعا کر دو اور وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام لاتے ہی ان کے خاندان کے ساتھ سو افراد اسلام قبول کر لیں گے اللہ کے حبیب کے دستے نبوت اٹھ گئے دہیے کلوی کے لیے دہیے کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں ہوتے تھے تو انہیں کی صورت میں آتے تھے سویرے سویرے میرے سرکار نماز پڑھ کر بیٹھ رہے ہیں کہ सरकार की بھی سرکار کی طرف آ رہے ہیں صحابہ نے دیکھا یار سل دہی کل بھی آ رہا ہے آکا نے مسکرا دیا صحابہ نے سمجھ لیا میرے سرکار کی دعا قبول ہو گئی دہیے کل بھی جب آ کر کے پہنچے سرکار کو سلام اور اس کی نے اپنی چادر بشا دیا بیٹھو انہوں نے چادر کو سمیٹ لیا چونا آنکھوں سے لگایا سر پر رکھ لیا ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس چادر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں بلکہ یہ چادر اس لائق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے لگاؤں اسی حدیث سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کوئی چادر منسوخ ہو جائے تو اس کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا جائز ہے بے شک دہیے کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں سرکار نے کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل کیا جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تو بیٹھ کر رونے لگے آکا نے فرمایا دہیا رو کیوں رہے ہو مگر وہ روئے چلے جا رہے ہیں میں مجھ مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں کا مجھے ساتھ لے لو کی میں جا بجا تھا اللہ اللہ روے چلے جا رہے ہیں آکان نے فرمایا دہیا رو کر رہے ہو رونے کا سبب کیا ہے آکا ارض کرتے ہیں آقا سے دہیے کل یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں سرکار میں بہت بڑا خاتی اور پاپی ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے خدا سے معلوم کر لیجئے میرے اس جرم پر جو سزا رب کی طرف سے متعین ہو وہ سزا سہنے کے لیے میں تیار ہوں آکا نے فرمایا تم اپنا جرم بیان کرو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ جرم بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے سرکار میں بہت بڑا پاپو ہو یا رسول اللہ عبت ہو رہی جرم بیان کرنے کی آقا فرماتے بیان کرو تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنا گویا اس طرح سے وارف کر رہے ہیں یہ گرچے ہیں بے حد ہو سور اور بخش دو جرمو خطا تم پی کر روڑو درو تم بخش دو جرمو خطا تم پی رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں میرے سرکار قتل تو من بنا یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ستر لڑکیوں کو قتل کیا ہے یا رسول اللہ اتنا بڑا مجرم ہوں سرکار کی نگاہیں جک گئی دہیے کل بھی رونے لگے اس چوکب سے معافی کا پروانہ نہ ملے گا تو اب کہاں سے ملے گا گر رہے ہیں اور رو رہے ہیں آتا کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی نگاہ نبوت جھکی ہوئی ہے تب تک حضرت جبریل بار رسالت میں آ گئے ارض کرتے یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھائیے غلام کی طرف کرم فرمائیے یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے اور یا رسول اللہ میں بشارت لے کر کے آیا ہوں کہ جس نے بھی اسلام سے پہلے جتنا بھی گناہ کیا جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اے اللہ کے حبیب اگر دہی قلبی کے ساتھ سالہ کفر کے گناہ ہوتے جیسے انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا آپ کا اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہی اے میرے صاحب جب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے یہ بخش کیا کیسی خوشخبری ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے تو جو کسرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں جنت کا حقدار ہوگا بکا رسول اللہ و میرے سرکار اس کو بیان کر کے رو پڑے اور صحابہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اللہ اکبر یہ میرے سرکار کے دعا کی قبر آکائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ روز ہیں اس کے بعد دیگر داخلہ اسلام ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روز ایک صاحب آئے وہ کیسے آئے کس حالت میں آئے ذرا اس کو بھی دیکھو میرے سرکار جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو میرے آقا نے پروگرام کیا پھر بنایا سرکار نے ارشاد فرمایا مسجد تعمیر کی جائے اب مسجد بنانے کی بات آئی تو کہاں مسجد بنائی جائے کیسے کیا کیا جائے تو سرکار کا جو ہجرے مقدس ہے یعنی اب جو گمبد خزرہ ہے گمبد خزرہ سے داہنی طرف دو یتیموں کے مکان تھے آقا نے فرمایا ان یتیموں کو جگہ دی جائے یا قیمت ادا کی جائے یہ زمین لی جائے وہ زمین لی گئی اور زمینیں لی گئیں زمین حاصل کی گئی سرکار نے فرمایا اب اس میں مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے میرے سرکار نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے آج جس مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھو تو پچاس ہزار رکعت نمازوں کا ثواب پاؤ گے وہ مسجد نبوی شریف میرے سرکار تعمیر فرماتے تھے میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے لوازمات کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کے دیتے تھے صحابہ مدد کرتے تھے مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنائے گئے مسجد نبوی شریف سے لگ کر کے اس وقت کی تعمیر کا حال کیا تھا کس طرح سے مسجد نببی بنائی گئی کھجور کے تنا کا چھت بنایا گیا کھجور کی موٹی موٹی شاخیں اور اس کا موٹا موٹا حصہ رکھ کر کے اس پر چھت قائم کی گئی پتھر کی دیوار جوڑی گئی یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سار اس مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جلوا افروش ہوتے تمام لوگ آ کر کے وہی کلمہ پڑھتے آقا کریب نے پھر اپنے حجرے سے لگ کر کے ایک چبوترہ بنوایا جس کو اصحاب صفا کا چبوترہ کہا جاتا ہے آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ چبوترہ موجود ہے جس پر حاجی درکات نماز پڑھتا ہے وہ کس لیے بنایا گیا تھا جو صحابی کسی کے پاس مکان نہیں تھا بیوی بی بچے نہیں تھے وہ صرف سرکار کی خدمت میں رہتے تھے وہ دن بھر تو آکا کی خدمت میں رہتے اور جب انہیں فرصت ملتی تو ان کے پاس مکان دکان کچھ نہیں اسی چبوترے پر وہ بیٹھے رہتے ہدیہ آتا کھانے پینے کا سامان سرکار پہنچا دیتے وہ لوگ وہی کھا لیتے نہیں آتا سبروں کچھ شکر سے لیٹ جاتے یہ پہلا مدرسہ ہے مسجد نبوی شریف میں جو اصحب سفا کی شکل میں میرے آقا نے دنیا کو دیا یہ پہلی مسجد ہے مسجد نبوی شریف میرے سرکار جب باہر نکلتے تو اصحب صفا کے چبوترے پر جلوہ فروز ہو کر کے درس دیا کرتے دین کی باتیں بتایا کرتے تھے سارے لوگ وہیں جمع ہو جایا کرتے تھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مہاجر صحابہ کو دیکھا کہ پریشان حال ہیں تو جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے تھے جن کے مکانات تھے ان کو انسار کہا جاتا ہے اور جو مکہ سے چھوڑ کر